وسف اصل کے مقابلے میں سمن آیا کرتا ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتا اصل کے مقابلے میں سمن آتا ہے اگر یہی کفیز ہوتے گندم کے سو کفیز سو دیرم کے بدلے میں تو ہونا کیا تھا کہ جی اگر اٹھانوے نکل آئے ننانوے نکل آئے تو مشتری کیا کرے گا اٹھانوے دیرم ہی دے گا اٹھانوے دیرم دے دے اور اس کو اختیار بھی تھا کہ جی نہ لیتا لیکن یہاں پر مشتری کو کہا جائے گا کہ اگر لینے ہیں تو سو دیرم پورے کے پورے دو اور اگر تم نہیں لینا چاہتے تو نہ لو کیونکہ یہ وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتا ہم نے جو کپڑے کی بات کی ہے تو یہ دس زیرہ پورے کے پورے دس زرا کی بات ہوئی ہے اگر ساڑھے نو نکل آیا نو نکل آیا کب آپ کو دینے دس دیرم ہی پڑیں گے یہ تو تھی بات اس سورت کے اندر اگر سودا سودے کے اندر کچھ الفاظ تبدیل ہو جائیں سودے کے الفاظ تبدیل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا وہ الفاظ تبدیل اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آدمی یہ کہتا ہے یہ اچھا اور اسی کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ اگر کپڑا زیادہ نکل آتا ہے دس زیرہ کپڑا خریدا تھا دس زیرم کے بدلے میں اب نکل آیا گیارہ زیرہ نکل آیا گیارہ زیرہ نکل آیا تو کیا ہوگا وہ سارا کا سارا کا ہوگا کیونکہ یہ وصف ہے وصف ہے اور اس میں بائی کو اختیار بھی نہیں ہوگا کیونکہ بائی بیچنے والا تھا جب بیچنے والا تھا تو اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ وہ پہلے وہ کر لیتا ہے دیکھ لیتا کہ یہ دس زیرہ ہیں یا گیارہ زیرہ ہیں وہ دیکھ لیتا اس کو اختیار نہیں ملے گا اگلا مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیچنے والا یعنی بائے مشتری کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا آپ کو بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ یعنی یہ شرط ہے کہ یہ سو زرا ہیں سو درہم کے بدلے میں یہاں تک تو وہی بات پیچھے سو زیرہ سو درہم کے بدلے میں جیسے پیچھے معاہدہ کیا تھا لیکن معاہدے کے اندر ایک بات اور زیادہ لے آتا ہے سو زیر سو دیرم کے بدلے میں اور ہر زیرہ ایک درم کے بدلے میں نتیجہ تو وہی نکلتا ہے جو پیچھے تھا بات تو اسی طرح ہی ہے سو زیرہ سو دیرم کے بدلے میں کے اندر زیادتی کرتا ہے سو زیرہ اور درم کے بدلے میں اور ہر زرا ایک درم کے بدلے میں ہر زیرہ ایک درم کے بدلے میں وہاں پہ الفاظ میں یہ بات نہیں کی تھی وہاں سے ضمن یہ بات نکل رہی تھی سو زرا سو درم کے بدلے میں ضمنن لیکن ہم نے زمنن کا اعتبار نہیں کیا تھا ہم نے کہا تھا کم نکل آئیں گے پیسے پورے دینے پڑیں گے یہاں پر وہ صراحتن یعنی صراحتن کا مطلب کیا ہوتا ہے زمنن کا مطلب ہوتا ہے کہ جی الفاظ کے اندر بات کی جائے اور صراحتن کا مطلب ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے کہہ رہے ہر ضرع ایک درم کے بدلے میں اب مشتری نے جب دیکھا ناپا کپڑے کو تو کپڑا کم نکل آیا 98 زیرہ نکل آیا انوے زیرہ نکل آیا کم نکل آیا اب کیا ہوگا تو وہی والی بات جہاں پہ ہم نے مشتری کو وہاں پہ بھی اختیار دیا تھا پچھلے مسئلے کے اندر بھی مشتری کو اختیار ہوگا چاہو تو لے لو لیکن پیسے کتنے دو گے پیسے اس کے اندر جتنے زیرہ نکلیں گے اتنے کے پیسے دو گے اٹھانوے زیرہ نکلے ہیں تو اٹھانوے ننانوے ضرع نکلے تو ننانوے کیوں اس لیے کہ بائے نے سراہتن کہہ دیا ہے کہ ہر ضرع ایک درگ کے بدلے میں ہر ضرع ایک درم میں جب کوئی چیز سراہتن ذکر کر دی جائے اس سے وہ بات بڑی واضح ہو جایا کرتی ہے اب یہاں پہ ہم وہ منطق نہیں چلائیں گے کہ جی اصل کے مقابلے میں جو ہے وہ سمن آیا کرتا ہے وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتا کیونکہ بھائی وہاں پہ تو وہ تھی نہیں بات نہیں تھی یہاں پہ تو وہ سراہتن کہہ رہا ہے کہ ہر زرا کے بدلے ہر ضرع ایک دنم کے بدلے میں سراہتن کہہ رہا ہے جب سراہتن کہہ رہا ہے اب اگر کم نکلیں گے تو مشتری کو اختیار ہوگا تو ذرا چاہیے تھے سو زرا نہیں نکلے اٹھانوے نکلے ننانوے نکلے ٹھیک ہے آپ کو اختیار لینا چاہتے ہیں تو لے لیں لیکن دیں گے کتنے اٹھانوے دیں گے اور اگر نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے چھوڑ دیں دیکھیے ذرا مسئلے کو وہ ان کو اگر بائے نے کہا بے تو کہا بے تو کہا میں بیچتا ہوں یہ یعنی یہ کپڑا یا یہ چیز آپ کو اللہ انہا اس شرط پر الا انہا اس شرط پر کہ یہ می اتو ذرا انا کی کیا آ جائے گی انا کی خبر انہا می اتو ذرا ان سو زیرا ہے بی می درہم سو دھرم کے بدلے میں بات سمند کے داخل ہوئی بیمے درہمن سو درم کے بدلے میں کلو زیرہ کلو زراع یہ کیا کلو تاکیر آ رہی ہے انہا می اتو ذرا کلو زیرہ دیر ہم ہر ذرا ایک دھرم کے بدلے میں اب ہوا کیا فوجہ دہا نہ سطن مشتری نے پایا اس کپڑے کو کم یعنی ان ذرا کو پایا کم اٹھانوے ستانوے فوا بلخیارے تو اس کو اختیار ہوگا انشاء اگر چاہتا ہے احاظہ بے تو لے لے اس سارے جو اس کپڑے کے معاملہ تھا ان کو لے لے بے حصیہ میں کے حصے کے بقدر یعنی سمن کے جتنا آتا ہے اتنے حصے کے اٹھانوے زر آئیں اٹھانوے درم ننانوے زیر آئی ہیں ننانوے و این شاہ تارا کہا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کو چھوڑ دے ٹھیک ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی اچھا یہ تو بات تھی کہ کم ہو جاتا ہے اگر 101 سو ایک 102 نکل آئے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب 101 سو پہلے مسئلے میں کیا تھا مشتری کو ویسے مفت میں مل جاتا تھا مشتری کو پہلے مسئلے میں کیا تھا مفت میں مل جاتا تھا اگر زیادہ نکل آئے گا لیکن یہاں پہ وہ مفت والا چکر نہیں بنے گا کیونکہ بھائی نے سراہتن لفظ ذکر کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں و وَا این وجہ اگر اس نے پایا اس کو زائد کان المشتری خیال تو مشتری کو اختیار ہوگا ان شا اخض الجمیا تو چاہے تو پورے کے پورے کپڑے کو لے لے کل زرا ام بدرہ ہر زیرہ ایک زرم کے بدلے میں ایک سو ایک زرا نکلے تھے تو کیا کرے گا ایک سو ایک زرم دینے پڑیں گے اب یہ نہیں کہے گا نہیں جی اب بصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتا اس لیے تو مجھے ایک ذرہ مفت میں ملے گا بھئی اس نے صرحتن ذکر کیا ہوئے تو کل زیرہ ام بدیر ہم ہر ذرہ درم ہے وہ ان شا فصح البے اور اگر چاہے تو بے کو پھنسا کر دے وہ کہتا نہیں جی میرے پاس سو درم ہیں میں زائد نہیں دے سکتا میں زائد نہیں دے سکتا یہاں پہ مشتری کو اختیار ادھر بھی مل جائے گا زائد کے اندر بھی کہ وہ کہتا جی میرے پاس سو زیرہ میں, میں نہیں خرید سکتا ہوں اس کے سو درم ہے ایک سو ایک میں کہاں سے لاؤں تو اس کو اختیار ہے ٹھیک ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا تو بیگ کو پھنسا کر دے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ بیگ ہو جائے گی اور جو ہے بیگ کو پھنسا کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی میں اس کو بیگ کو پھنسا کر دیتا ہوں اب آگے جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے اب جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک لفظ آئے گا رزمہ رزمہ رزمہ کہتے ہیں گٹھڑی کو گچڑی جس طرح ہوتے ہیں نا ہم دیکھا ہو کہ جی کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے کئی کپڑے ایک ہی گچڑی کے اندر لائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف چادر کے اندر لپیٹ کے اپنے کندھوں کے اوپر خاص طور پہ یہ گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے کہ جی لوگ کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں گچڑیوں کے اندر تو رزما نے مشتری کو یہ کہا کہ یہ میں جو پوری کی پوری گچڑی ہے نا یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس میں دس کپڑے ہیں دس کپڑے ہیں سو دیرم کے بدلے میں آپ کو بیچ رہا ہوں یہ گچڑی پوری کی پوری بند پڑی ہوئی تھی اور کہتا ہے کہ اس میں دس کپڑے ہیں سو دیرم کے بدلے میں اور ہر کپڑا دس دیرم کے بدلے میں ہر, ہر کپڑا اب یہ زرا کی بات نہیں ہو رہی کپڑوں کی بات ہو رہی ہے پورے کے پورے ٹھیک ہر ایک الادا اینٹٹی ہے ہر کپڑا کے اپنی ایک اینٹٹی رکھتا ہے جب اینٹیٹی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ کچھ اور آئے گا بنسبت ضرا کے حوالے سے تو بائی کہتا ہے کہ جی دس زیرہ ہیں سو دس کپڑے ہیں سو درم کے بدلے میں ہیں اور ہر کپڑا دس درم کے بدلے میں ہے یہ بھی سراہتن کہہ رہا ہے ہر کپڑا دس درم کے بدلے میں ہے اب ہوا یہ مشتری نے جب خرید لیا مشتری کا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا گٹڑی کو کھولا جب کھولا تو نو کپڑے نکل آئے نو کپڑے نکل آئے تو اب کیا ہوگا تو نو کپڑوں کی بہ جائز ہو جائے گی نو کپڑوں کی بہ کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی کتنے دینے پڑیں گے نوے نو دیرم دینے پڑیں گے اس کو ہر کپڑا دس درم کا ہے نا تو نو درست ہو جائے گی اور اس کو نو درم دینے پڑیں گے لیکن اگر کپڑے زیادہ نکل آتے ہیں گیارہ نکل آئے گیارہ نکل آئے ٹھیک ہے گیارہ جب نکل آئے جب گیارہ کپڑے نکلے ہیں تو اب بہ فاصد ہو جائے گی بہ کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی یہ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے دس کی بہ ہو گئی ہے دس کی ہو گئی ایک کپڑا واپس کر دے اب ہوگا کیا اگر ہم کہتے ہیں جی کپڑا واپس کر دے مشتری کیا کرے ایک کپڑا واپس کر دے سو درم کی بیع, سو درم کے ساتھ خریدے دس کپڑے ہونا کیا ہے مبی کے اندر جھالت آ گئی ہے جو مبھی جو چیز بیچی گئی ہے اس میں جھالت ہے دس کپڑے تھے ہر کپڑا مختلف کوالٹی قسم کا ہو سکتا ہے مختلف قسم کی کوالٹی ہو سکتی ہے مشتری جو ہے نا وہ یہ چاہے گا کہ جو اچھے اچھے دس کپڑے ہیں نا وہ اپنے پاس رکھ لے کہ میں تو یہ دس, ان دس کپڑوں کی بہ ہو گئی ہے اور یہ جو کپڑا فضول سا کپڑا تھا یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں یہ لے لو واپس بائے کیا کرے گا بائے اچھا کپڑا اٹھانے کی جو ان گیارہ کپڑوں میں سے سب سے اچھی کوالٹی والا کپڑا ہوگا نا وہ اپنے پاس اٹھا کے رکھنے کی کوشش کرے گا تاکہ مشتری کو جو جائیں تو وہ دوسرے کپڑے نکلیں اب ہوگا کیا اس کے اندر فساد ہوگا جھگڑا ہوگا شریعت پسند نہیں کرتی ہے اپنے بیگ کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ یہ چیزیں آ رہی ہوں گی بھائی مبھی کی جہالت آ رہی ہے اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے تو شریعت ان چیزوں سے روک لیتی ہے کہ جہاں پر جھگڑا آ رہا ہو وہاں پر شریعت کہتی ہے کہ بھئی آپ نے اسے بچنا ہے تو شریعت ہماری ہم سے زیادہ شریعت ہمارے حقوق کا خیال رکھتی ہے یہ بات یاد رکھیں عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جی اگر دونوں نے مل جل کے فیصلہ کر لیا تو اس سے کیا ہو گیا جب دونوں راضی ہیں بھائی راضی ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے شریعت آپ کے لیے ایک وہ دیر ہوتی ہے آپ کو اختیار بعض چیزوں میں آپ کو اختیار ملتا ہے بعض چیزوں میں آپ کو اختیار نہیں ملتا ابھی آپ راضی ہو ہو سکتا ہے دو, دو مہینے بعد تین مہینے بعد آپ کا ایک جھگڑا پھر کھڑا ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ جی اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا تو شریعت ایسے چیزیں جہاں پر جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے وہ وہاں سے پہلے یا کو مانا کرتی تھی اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ, یہ, یہ آپ کی حدود سے باہر ہیں تو اب ایسا معاملہ کیا گیارہ کپڑے نکل آئے تو مشتری کہ آئے گا میں اچھے دس کپڑے پکڑوں, پکڑوں اپنے پاس بائ چاہے گا کہ میں سب سے اچھا کپڑا اپنے پاس لے لوں تو کیا ہو جائے گا جہالت آ جائے گی جب جہالت السلام علیکم و اللہ السلام سو کے اس مارک یہ آج بہت, بہت زیادہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے